یہ اگر کہیں اس رخ پر آتا تو کیا ہوتا تو اس پر افسوس بھی اور حسرت بھی اولا لاؤلا سم اولا فاولا اب یہاں سے استدلالی رنگ آیا ابھی تک یہ سارا خطابی انداز اور اس میں چار تصویریں آ چکی ہیں تصویر میدان حشر کی تصویر زلزلہ اور ہال نا کی جو ہے قیامت کی وہ پہلے آ چکی تھی میدان حشر کی تصویر آ گئی عالم نزا کی تصویر آ گئی اور ان متکبرین اور ان کفار اور مکذبین کی رویے کی تصویر آ گئی اب بات آئی سب ال انسان و ان یوترا کا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا ایسی کو حقیر سے ہے یہاں یہ اصل میں اب وہ نوٹ کیجیے جو استدلالی پہلو ہم سورہ عال عمران کے درس میں دیکھ چکے ہیں رب ناما خلق تحضا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بےکار پیدا نہیں کیا جب گھاس کا تن بھی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بیکار اور بے مقصد ہو جائے گا اور انسان کے اندر عظیم ترین شے جو ہے وہ نیکی اور بدی کا شعور ہے بھلائی اور برائی کا اس کا جو اس کی جو اندر تو پہچان ہے وہ ہے یہ کیسے بے نتیجہ ہو جائے گی کہ بھلائی کا نتیجہ بھلا نہ نکلے برائی کا نتیجہ برا نہ نکلے یہ انسان اتنی عظیم سے خلق تو ہو بھی میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں کو جمع کر دیا اس کو مسجود ملائک بنایا تمام فرشتوں کو جبرائیل سمیت اس کے سامنے جھکا دیا فصد ال ملائے کا تو کوئی استثناء نہیں سجدے میں گر گئے سب کے سب تمام کے تمام کل کے کل فرشتے یہ انسان اسے ہم ایسے ہی پھینک دیں گے جیسے کوئی بیکار شے ہو یہی بات ہے جو سورہ مومنون میں آئی ہے اف ہسب تو من نما خلق نہ کم کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بےکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے وہ سارا انداز نوٹ کر لیجئے ایاح سبل انسان وی یوت کیا یہ کو مان دے نوٹ کیجئے پہلے حصے میں آیا تھا ایاح سبل انسان و اللہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں جمع نہ کر سکیں گے وہ دوسرا انداز تھا وہ قدرت کے حوالے سے بات تھی وہ آگے بھی آئے گی اب بات یہ, یہ بات بالکل دوسری ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے لاقسم و بفس الغوابا اس میں جو نفس لگواما ہے اس میں جو خیر اور شر کا امتیاز ہے اس میں نیکی اور بدی کا شعور ہے اتنی عظیم ہستی جو ہم نے پیدا کی ہے ملکت کرم نا بنی آدم و حمل نام فل بر بہر ودقنا یہ بات و فقب اللہ مالا کثیر ممن مِّمْ خلق نا تفدیلا کیا یہ ایسی بے کار شہر یوں ہی چھوڑ دی جائے گی الم یق و نتفتما اب یہاں اللہ کی خلاقی کا نقشہ یہ وہی بات ہے جو شروع میں آئی تھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خطبے کا انداز یہی ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہوگی اسی پر جا کر ختم ہو جائے گا دائیں بائیں مضمون جائے گا ضمنی مضمون آیا لیکن وہ مضمون عظیم ترین مضمون قرآن حکیم کا ضمنی طور پر آ گیا وہ سب کچھ ہے لیکن جہاں سے بات چلی تھی اب پھر وہ مرتکز ہو رہی ہے اسی بات پر یہ سب النسان و نند بلا قادرین آلہ نسبیہ بنانا کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس کا سبوت کہتے ہو علم یکو لطفکم میں منی یمنا کیا نہیں تھا یہ انسان ایک بند منی کی جو ٹپکائی گئی وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے جہاں سے ہر شخص کو معلوم ہے اس سے پہلے عالم امر میں کیا تھا عالم ارواح میں کیا تھا یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا یہ تو قرآن نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان منی کی ایک بون سے پیدا ہوا علم یکو لطفقم میں منی یمنا سم مکان الا قتن فصل کا پھر وہ ہوا علقہ اس پر اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو اگر تفصیل سے میں یہ سورہ قیامہ کا دبدس میں نے دیا تھا تو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں امبریالوجی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں جنین کے مختلف جو مدارج اور مراحل ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں کل فزکس کے بارے میں کچھ بات ہو گئی تھی آج بایولوجی کے بارے میں بات ہے اور یہ تو اقتصافات ہیں چنانچہ میں نوٹ کرا دوں آپ کو ڈاکٹر کیتھ المول جن کی بڑی عظیم تصنیف ہے دی ڈیولپنگ ہیومن ایناٹمی جو ایک مضمون ہے اس کا اہم ترین شعبہ امبریالوجی علم الجنین کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اور تدریجن جو ترقی ہوتی ہے کن کن مراحل میں سے گزرتا ہے قرآن نے الفاظ استعمال کیے نطفیٰ علاقا مضوع اور ان کی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کے سامنے نہیں آ سکے اس لیے کہ اندروجی تو ابھی تھی نہیں وہ بےچارے اس میں کوئی ان پر الزام نہیں ہے اس لیے کہ اب یہ علوم تو آج سامنے آ رہے ہیں الگ کا ترجمہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جمے ہوئے خون کی پھٹکی یہ کہاں سے ترجمہ بن گیا الگ کا اصل مفہوم کیا ہے لغت میں اس کی اصل کیا ہے عین لام قاف اہم لام کاف سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں معلق ہے کوئی شے متعلق ہے کوئی شے کوئی چیز کسی شے سے متعلق ہے جڑی ہوئی ہے معلق ہے کوئی لٹکی ہوئی ہے اہم لام کاف جو ہے وہ تو در حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے تو علاقہ کا مفہوم جمی ہوئی خون کی پھٹکی کیسے بن گیا لیکن چلا رہا ہے لیکن یہ کہ آج کے دور میں یہ حقیقتیں منکشف ہوئی سب سے پہلے ایک فرینچ سرجن مارس بوکائی اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ بریولوجی کے فنومینا جس قدر صحیح قرآن نے بیان کیے ہیں دنیا میں کہیں نہیں اس کی کتاب دی قرآن بائبل اینڈ سائنس واقعہ یہ ہے کہ چوٹی کی کتاب اور اللہ نے اسے توفیق دی مان لیا ہے اس نے ثابت کیا کہ یہ فزیکل فینومینا سائنٹیفک فنامنا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی کچھ کا ذکر ہے لیکن وہ سب غلط ہے سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے آج تک کوئی ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا یہ بات کہ کوئی ایک حرف غلط ثابت نہیں ہوا یہ تو مورس بکائی کی ہے یہ بڑی پرانی بات ہے لیکن ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ یہ ٹورنٹو میں جو یونیورسٹی ہے کینیڈا کی بہت بڑی اس کے یہ پروفیسر آف انوٹمی ہے ان کی دو کتابیں ٹیکسٹ بکس کی حیثیت سے دنیا میں استعمال ہوتی ہیں ایمبریولوجی پر سٹینڈرڈ بکس آن امبرولوجی یہ ہے ڈاکٹر کیتھ ایل اور انہوں نے مانا ہے کہ جس قدر صحیح نقشہ کشی قرآن مجید میں کی گئی ہے یہ جو مدارج ہیں جنیم کے امبریو کے مختلف جو اسٹیچیز ہیں اس سے پہلے کہیں نہیں اگرچہ اس کی بدبختی ہے اس نے یہ مانا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بیان ڈیولپمنٹ آف امبریو کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں سے بہت عرفہ ہے لیکن پھر بھی میں عیسائی رہنے ہی کو ترجیح دیتا ہوں یہ محرومی ہے مورس بکائی سے جب آپ اس کا انتقابل کریں گے ایک پر حقیقت منکشی ہوئی اسلام لے آیا ایک پر حقیقت منکشف بھی ہو گئی مان بھی لیا تسلیم بھی کیا اسلام سے محروم رہا یہ ہے در حقیقت انسان کا اپنا اپنا جو اس کی ایک فطرت کے اندر کس چیز کی اہمیت ہے مسلحتیں ہیں ہرکل کے سامنے واضح ہو چکا تھا حضور کا جو نامہ مبارک پہنچا ہے یقین کے ساتھ جان چکا تھا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہے جن کی خبر انجیل میں موجود ہے بہت بڑا عالم تھا سرے روم مدور کے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا پہچان لیا لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے کبھی سن تین سو عیسوی میں ایمپر کانسٹنٹائن استنتین نے عیسائیت اختیار کی تھی اور اس شان سے کی تھی کہ پورا جو ہے رومن امپائر وہ عیسائی ہو گئی جب پوری ماس کنورشن ہو گئی تو نظام جوکتوں کا کائم رہا اس کی بادشاہت برقرار رہی ہرکل نے بھی یہ چاہا کہ میری پوری سلطنت میرے تمام آیاان سلطنت میرے تمام سے پیسہ یہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں تاکہ میرا یہ نظام جو ہے قائم رہے اور میری حیثیت برقرار رہے جب اس میں ناکام ہو گیا محروم رہ گیا تو بالکل یہی معاملہ ہے ایک عیسائی وہ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات پڑھی گئی اور اسلام لے آئے ایک عیسائی ہرکلیس اس نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں اسی لیے غزوہ تبوب میں مقابلے پر نہیں آیا حضور کے ساتھ صرف تیس ہزار کا لشکر تھا اس کے پاس کئی لاکھ کی فوج تھی اور لے کر پڑا ہوا تھا یروشرف کے قریب سامنے نہیں آیا اسے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں یہ جس پر گریں گے وہ پس جائے گا اور جو ان پر گرے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالی کی چٹان ہے اللہ کے نبی ہے لہٰذا کرنی کترا مقابلے میں نہیں آیا بیس دن حضور تبوب کے اندر مقیم گئے بہرحال یہ ایک برسبیر تذکرہ بات آئی ہے اسی طریقے سے ایک اور ہیں ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز یہ بہت مشہور ہوئے یہ ٹیسٹیو بیبی جو آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے یہ کوائنئر ہیں اس کا سلسلہ شروع کرنے میں یہ بھی وہیں ٹورنٹو کے ہیں اور ان دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید <تصفح> نے اور اعلی کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا لیچ جیسے کہ جوک ہوتی ہے وہ جو کیا ہوتی ہے بہت چھوٹی سی شے لیکن کسی جانور کے ساتھ چپٹ کر اور اس میں سے خون چوستی ہے اس سے وہ بڑھتی ہے علقہ معلق ہو گئی کسی جانور کے ساتھ لٹک گئی اسی طریقے سے امریا معلق ہو جاتا ہے وال آف یوٹرس کے ساتھ رحم مادر کے ساتھ وہ جو ایک سیل مرد کی طرف سے باپ کی طرف سے ایک سیل ماں کی طرف سے دونوں ملے یہ لطفت نمشاجن ہے کہ جو جس سے سورت شروع ہو رہی ہے اگلی سورت الدہ انا خلق مند انسان ام من نتفتن ام شاہ یہاں صرف ایک نتفے کا ذکر ہے وہاں اگلی اسٹیج آئی ہے نطفتن ام شاہ جن ملا جلا مخلوط نتفا کہ ایک سل آیا تھا باپ کی طرف سے ایک سیل ماں کی طرف سے آیا ہے وہ اووم آیا ہے چل کر اور ادھر سے یہ اسپرمیٹوزون گیا ہے دونوں کے اجتماع سے وہ ایک سل وجود میں آیا ہے وہ ہے نتفتین ام اس کے بعد وہ کچھ تو اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے کیویٹی کے اندر اور پھر وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے جیسے جوک چمٹ جاتی ہے کسی شے کے ساتھ یہ وال آف یوٹرس کے ساتھ رحم مادر کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہاں سے اب خون چوستا ہے اور اسی خون سے اب اس کی ساری ترقی ہو رہی ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ساری انرجی مل رہی ہے اگلا سارا جو امپریونک سٹیجز ہے اس کا ارتقاء ہے وہ سب وہاں سے اس سے آگے چل کر مزغہ بنتا ہے اب اس کی میں یہاں پر تذکرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہاں نف صرف ال کا آیا ہے الم یقو سمکان کا ذرا اس کی خلاقی کا تصور کرو ایک گندے پانی کی بوند پھر اس نے ایک علقہ کی شکل اختیار کی وہ ایک جوگ کی طریقے سے رحم مادر سے چمٹ گئی وہیں سے اس کی ترقی ہوئی پھر اسی میں سے بنا دیا کسی کو نر کسی کو مادہ کسی کو مرد کسی کو عورت اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ ماڈرن امبرولوجی میں بھی بارہ ہفتے تک تین مہینے تک امریکیوں میں سیکس جو ہے ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا اس کے کوئی ابھی آسار نہیں وہ فرق کیا ہے کہاں سے کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا پورا جسمانی نظام مختلف پورا نفسیاتی ساخت کا معاملہ مختلف جذباتی ساخت مختلف اور سب کے سب بلکہ اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے جیبس تک بات چلی گئی ہے جینیٹک انجینئرنگ کا ایک شعبہ کھل چکا ہے اور بڑی بڑی دگجالیت کے جو ہے تجربے اس وقت ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اس کو چھوڑ دیجیے اس سے پہلے کی بات بھی کر لیجئے کہ وہ ایک سیل گندی پانی کی ایک مد اسی سے اس پر اضافہ کیجئے اسی سے بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں آئنسٹائن بھی تو وہی اسی گندے پانی کی بوند سے وجود میں آیا اسی سے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ وجود میں آئے ہیں آخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی تو نقطہ آغاز رحم مادر میں وہی کچھ تھا صلحات قیام بیا رسل اور پھر دوسری طرف بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے موجد سب کہاں سے ایک گندے پانی کی مون سے تو یہ تو گویا کہ اگر آپ اسے اور پھیلائیں تو ذرا اندازہ کیجئے اس ہستی کی خلاقی کا اس کی قدرت کا جو یہ سب کچھ کر رہی ہے جس نے تمہیں اس گندے پانی کی مون سے بنا دیا فصلہ کا اس نے اس القا کو بنایا تخلیق کے مختلف مراحل میں سے گزارا پھر سوا تصویہ کر دیا تصویہ کہتے ہیں برابر نوک پلک سوار دینا اس میں سب سے زیادہ جو سائنٹیفک انداز میں اور سب سے زیادہ ڈیٹیل جو آئی ہیں یہ سٹیجز یہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں سورہ مومنون کی الف آیات میں سنا رہا ہوں لقت خلط نل انسان امن سلال منتین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے جوہر سے مٹی کا جوہر اول تو حضرت آدم کی شخصیت کی تشکیل پھر یہ کہ اس وقت جو نطفہ بنتا ہے انسان کے اندر مرد کے اندر وہ کہاں سے بنتا ہے اس کی غذا کہاں سے آ رہی ہے وہ بھی تو مٹی سے آ رہی ہے گندم کھائی ہے سبزیاں کھائی ہیں بکری کا گوشت کھایا ہے تو وہ بھی اسی گھاس پھوس سے اور پتوں سے بنا ہے گویا کہ یہ جو کچھ نطفہ وجود میں آ رہا ہے یہ بھی تو سولہ من تین اسی مٹی کا خلاصہ ہے نتر کر جو آ رہا ہے اسی سے کشید کیا ہوا جوہر ہے جس نے ایک مرد کے اندر باپ کے اندر گطفے کی شکل اختیار کی تو پہلی سٹیج وہ ہے نقد خلقنا السان من اتم من تین سم جالنا ہو نتف تنفی کرارم پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک بہت ہی مضبوط جگہ پر کرارم مکین یہ جو یوٹرس ہے رحم مادر ہے بہت مضبوط اس کی دیوار ہے بڑا مضبوط قلعہ ہے کرارم مکین سما خلق نل متفتہ علاقن فخلق نل علاقہ مزغتن فخلق نل مزغتا ایزامن پھر ہم نے اس نطفے کو ال بنایا ال سے مذغا بنایا مزغے سے اس کی ہڈیاں بنائی ہڈیوں پر اس کا گوشت چڑھایا ثم انشانہ ہو خلقن آخر پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھایا ایک اور ہی تخلیق ایک اور ہی انشاء وہ کیا ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے چالیس دن تک نسرے کی سٹیج ہے چالیس دن تک علاقا کی سٹیج ہے چالیس دن تک مزدہ کی سٹیج ہے ایک سو بیس دن کے بعد اب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے روح سے مراد جان نہیں ہے یہ حقیقت انسان کے موضوع پر میرے کیسٹس موجود ہیں تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے گفتگو کی ہے اس سے مراد جان نہیں ہے جاندار تو وہ اسپرمیٹوزون بھی تھا بے جان تو نہیں تھا جان تو اس اوبم میں بھی تھی جو رحم مادر میں تھا پھر جو زائگوٹ وجود میں آیا ہے بدفت الم وہ بھی تو جاندار ہے پھر یہ سارے اسٹیریز جو ہے یہ جان کے ساتھ ہے بغیر جان کے تو نہیں ہے اصل میں وہ روحانی وجود جو ہے جو عظل میں پیدا کیا گیا تھا الارواح ہو جنوب ان جو کول سٹوریج کے اندر ہے پھر ہر انسان کی روح لا کر اس میں پھون جاتی ہے یہ ہے سم ان شاء آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام تخلیق کرنے والوں میں بہت ہی احسن اس کے بعد سٹیج کیا آئے گی سم انکم بعد بادال کلم پھر تم اس کے بعد تم پر موت وارد ہو کر رہے گی قیامت تم آسون پھر عالم برزخ کے بعد ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ تمہیں پھر اٹھا لیا جائے گا یہ ہے سٹیجز انسانی زندگی کے پانچ مراحل ہے لیکن یہاں اس وقت صرف اس تک رکھیے علم یقفت فجال زکر ابل انسا اسی میں سے بنا دیے جوڑے مذکر اور موت نر اور مادہ مرد اور عورت علی کا بے قادر اب یہ ہے وہ سوال کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے جس نے من تین سے نطفہ بنایا ہے جس نے نطفے کو الکا کی شکل دی ہے علاقہ سے مزغا بنایا ہے پھر اس میں ہڈیاں بنائی ہیں پھر اس پر گوشت چڑھایا ہے پھر اس میں روح پھونکی ہے پھر تمہیں ایک سم منخرے جو کم تفلا یہ آیا ہے سورہ حج میں پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں باہر رحم مادر سے اس کا برامد ہونا یہ کوئی موجودہ ہے واقع اگر اس کی جو میکینزم ہے اس پر انسان غور کرے تو جو تمہیں ان مراہل سے گزار کر لیا ہے جس کی خلاکی کا یہ عالم ہے جس کے اعلی کل شعین قبیر ہونے کی یہ جھلک تمہارے سامنے ہے الحسا زالے کا بھی قادر تھا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے یہی سب سے کٹن کام رہ گیا حالانکہ قرآن مجید اس کو اس کو آگے بڑھاتا ہے دوسرے مقامات پر کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے نہ کہ دوسری مرتبہ آپ ایک کام آج پہلی مرتبہ کر رہے ہیں یہ زیادہ کٹن ہے جب ایک مرتبہ کر لیا ریپیٹ کرنا تو آسان ہے تیسری مرتبہ کریں گے اور آسان ہے جب ہم نے پہلے پیدا کیا تھا وہ ہم پر بھاری نہیں تھا سورہ کاف میں فرمایا افعینا بالخلق بلخلطل پہلی مرتبہ کی تخلیق کے بعد ہم ہو گئے اس وقت تو ہمارے اندر قدرت تھی اور اب ہماری قدرت سلب ہو گئی آئینہ بل خلقن بل ہوم فی لبس من خلق جدید اصل میں حقائق تو بالکل واضح ہیں ان کے اپنے ذہن کی تنگی ہے ان کا اپنا ذہن محدود ہو گیا ہے اور اصل یہ بھی نہیں ہے اصل یہ ہے بل ید ال انسان انہیں یف فس کو فجور کا عادی ہو گیا ہے آخرت سے کنی کترانا چاہتا ہے یہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے اصل سبب کیا ہے کلا بل تحبون بول اصل میں تو تم اس پرو ہزار داماد کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کر رہ گئے ہو اس دنیا کے اسی کے تم محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو حقائق سے تم چشم پوشی کر رہے ہو اصل حقیقتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ورنہ اس سے بڑی اظہر من الشمس حقیقت اور کون سی ہوگی اللہ ذالک کا بے قادن آلہ الموتا جو صورتیں اس طرح کے سوال پر ختم ہوتی ہیں اس کے بعد مختلف الفاظ آتے روایات میں فوری طور پر جواب ہونا چاہیے بلا کیوں نہیں پروردگار ان کل کر قدیر بلا ان اللہ قادر الموت یقینا اللہ تعالی قادر ہے اس پر اے پروردگار تو یقینا قادر ہے اس پر کہ تو مردوں کو زندہ کر دے تو ہر شے پر قادر ہے تو اس کے مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں کہ یہ کہ یہ فوری ایک کیفیت ہے جو ہونی چاہیے بس آخری نقطات کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بعد جیسا کہ میں نے اشارہ کر دیا ہے سورہ دہر اس کا جوڑا ہے یہ ہمارے منتخب نصاب میں نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر جو ایک جوڑے کی دو سورتیں ہوتی ہیں وہ انٹر لاکڈ ہوتی ہیں اس کی ایک مثال سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آج شروع ہوتی ہے وہ الْحَمْدُ الحمد اور سورہ کحف کی پہلی آئے شروع ہوتی ہے الحمد للہ انضر اللہ اب جہل کتاب جیسے ریل کے دو ڈبے جو ہے جڑ جاتے ہیں اس طرح جوڑے کی جو صورتیں ہیں وہ دونوں آپس میں انٹرلاک وہی معاملہ یہاں ہے جس امبرولوجی کے حوالے سے بات ختم ہوئی ہے سورہ قیامہ میں اسی کے حوالے سے اس کی اگلی سٹیج کے ذکر سے نطفے سے آگے نتفت الم ان کا ذکر ہوا ہے اس سے سورہ دہ شروع ہوئی ہل اطالل انسان ہی نم دہرم یقن شیم مذکورہ ذرا سوچو تو صحیح کیا نہیں آیا تھا انسان پر ایک وقت جبکہ وہ نہیں تھا کوئی شہ قابل ذکر اب وہاں منی کا لفظ لائے تھے یہاں نہیں لائے اس لیے کہ عام طور پر آدمی اس لفظ کو اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا شیم مذکورہ تم ایسی شہ تھے جس کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے حل اطال انسان ہی نم دہرم یقین شیم مذکورہ اننا خلق نر انسان نطفت نمشاد نب تلی ہے فجالنا ہو سمی ہم نے انسان کو بنایا تخلیق فرمایا ملے جلے مخلوط لطفے سے اور کس لیے بنایا تاکہ اسے آزمائیں یہاں اصل میں جواب ہے اس کا کہ کیا وجہ ہے یہ ہماری زندگی کو دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا گیا دنیا کی زندگی پھر بیچ میں موت پھر آخرت کی زندگی یہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ بنایا ہے یہ تمہارا ایک پیریڈ ہے ٹیسٹنگ کا پیریڈ ہے یہاں تم آزمائش میں ہو یہاں دوبارہ امتحان ہو رہا ہے خلق ال موت عمل حیات یمل وقم یہ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا اس امتحان کا نتیجہ ہے جو یوم القیامہ کو نکلے گا لا بیوم القیامہ اقسم نفس الامہ اور اس یوم القیامہ کو تمہارا حال یہ ہوگا وجو ہوئی یو ماضرہ وجو ہوئی یو می ذمبا با فاطرہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے تر تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے جنہیں میدان حشر میں بھی اللہ تعالی اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا بارک اللہ و لکم کم فرقرن راظیم و نفانی بیا کم بلایات حقیق